پیارے آکا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی و علیہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثناء و درود پڑنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبور کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد شیختریکت امیر عالم سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتم العالیہ نے اسلحی امت کی خاطر ہمیں مدنی انعامات عطا فرمائے ان مدنی انعامات میں سب سے پہلا جو مدنی انعام آپ نے عطا فرمایا وہ جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتوں کا مدنی انعام ہے یاد رکھیے مبا یعنی جائز کام بغیر اچھی نیت کے کارے ثواب نہیں ہوتا جائز کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کر لی جائیں اسی قدر اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے بیان کرنے سننے سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے مولا علی شیر خدا کل اللہ تعالی ال کریم کے تیرہ وروف کی نسبت سے سلسلہ حیات الحیوان دیکھنے کی تیرہ نیتیں نمبر ایک جہاں اللہ السبل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارہ کا تعالی کی کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تہمید کروں گا اسی طرح اس اللہ کہا جائے تب بھی اللہ السبل کا ذکر کروں گا یعنی اللہ, اللہ کہوں گا نمبر دو جہاں پیارے آقا مدینے والے صلی اللہ علیہ علی وآلہ وسلم کا ذکر آئے یا صلی اللہ علیہ حبیب کہا جائے تو درود شریف عرض کروں گا یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا نمبر تین انبیاء کرام علیم میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام صحابہ اکرام علی رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا نمبر چار عجائب قدرتی الہی ارس وجل کا بیان سن کر سبحان اللہ اور نیت کے موقع پر انشاءاللہ اللہ ارس کہوں گا نمبر پانچ توبہ کی ترغیب دلائی گئی توبو کہا گیا تو استفیل اللہ اور مصروفیات کو چھوڑ کر بیان سنوں گا نمبر سات حیوان کے احوال سن کر رب اعلیٰ کے اس فرمان پر عمل کی نیت سے اس کی شکر گزاری کروں گا پارا تئی سورہ یاسین آیت نمبر میں ارشاد خدا بندی ارس ہے وزل الحاظ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 میں سفر کو اپنا معمول بناؤں گا جس قدر نیتیں کریں گے ان شاء اللہ سوجل اسی قدر نیتوں کا ثباب ملے گا بیان کا ان شاء اللہ سوجل کرنا اور ثباب ہو جائے گا مگر یاد رکھیے نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں دل میں سچا پکا اور ارادہ نہیں ہے صرف الفاظ یہ دہرا لیے یا سن لیے تو یہ نیت نہیں بہرحال آپ ثواب نیت کے حقدار نہ ہوں گے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آج کا ہمارا موضوع اونٹ ہے اسے عربی میں ابل اور انگریزی زبان میں کیمل کہتے ہیں سورت الغاشیہ جو قرآن مزید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے صورت نمبر اٹھاسی ہے ایٹی ایٹ پارہ تیس آیت نمبر سترہ سیونٹین میں یہ ارشاد ہوا ترجمہ کنزل ایمان تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا تفسیر خزائن الرفان میں حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی نے فرمایا اس صورت میں جنت کی نعمتوں کا ذکر سن کر کفار نے تعجب کیا اور جھٹلایا تو اللہ تعالی نے انہیں اپنے عجائب صنعت یعنی جو جو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہے اس پہ پائی جانے والی عجیب و غریب باتوں کا نظارہ کرایا اور انہیں ہدایت فرمائی تاکہ وہ سمجھے کہ جس قادر حکیم نے دنیا میں ایسی عجیب و غریب چیزیں پیدا کی ہیں اس کی قدرت سے جنتی نعمتوں کا پیدا کرنا کوئی بعید نہیں اور یہ نہ ہی قابل تعجب اور لائقے انکار ہو سکتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی مخلوقات پیدا کی ہیں کہ اگر ہم ان کے اوصاف سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو خواہ جنت کی نعمتیں ہوں خواہ جہنم کے عذاب ہوں کسی معاملے میں کوئی تعجب نہیں ہوتا اب کافروں کے سننے میں آیا کہ بھئی جہنم میں ایسا عذاب ہوگا کہ بندہ اتنے اتنے عرصے بھوکا رہے گا یا وہ ایسی چیزیں کھائے گا جو کانٹے دار چیزیں ہوں اور کانٹے دار جھاڑی انسان نہیں کھا پاتا اور پھر بھی وہ ایک اتنے عرصے بغیر کھائے پیے زندہ رہ رہا ہے جنت کے اندر ایسی ایسی نعمتیں ہیں اور ایسی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ تعجب کر کر اس چیز کا انکار کرنے لگے تو ان کی عقل کے موافق ایک مثال قائم کی گئی کہ دنیا کے اندر معاملہ دیکھو کہ دنیا میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں اور دنیا میں اللہ کی ایسی عجیب و غریب مخلوق پائی جاتی ہے کہ جس کے اوصاف پر توجہ کرو تو پتہ چل جائے کہ جو قادر متلق اس چیز کی قدرت رکھتا ہے کہ اس دنیا میں ایسی مخلوق پیدا فرما دے جسے دیکھ کر انسان کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی قدرت رکھنے والا ہے وہ جنت میں بہت اعلیٰ نعمتیں اگر دے بھی دے تو کون سی بڑی بات ہے یعنی یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی لمبی گردن بنائی جو اونٹ کی مثال دی گئی وہ کیوں دی گئی اونٹ کی لمبی گردن کو دیکھیے کہ اب یہ لمبی گردن ہے اس لیے کہ یہ اپنے اوپر بہت بھاری بوجھ اٹھا کر بڑے آرام سے کھڑا ہو جاتا ہے پانی کی بہت سی آپ نے کشتیاں دیکھی ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ نے خشکی بھی کی بھی ایک کشتی بنائی جسے ہم اونٹ کہتے ہیں اسی طرح یہ جانور دس دن صبر کرتا ہے اور کھائے پیے بغیر گزارا کر سکتا ہے کاٹے دار جھاڑیاں بھی وقت پڑے تو کھا لیتا ہے تو جب ایسی مخلوق دنیا کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ جب ایسی مخلوق کو دنیا میں پیدا کرنے پر قادر ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایسی مخلوق موجود ہے تو کل بروز قیامت بڑی بڑی نعمتیں ہوں یا بڑے بڑے عذاب ہوں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بھی چیز دور نہیں دبیچی اکرم مور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علی وسلم نے فرمایا اونٹ گھر والوں کے لیے باعث عزت ہے اونٹ ہزاروں سال سے تجارتی مقاصد اور دشوار گزار صحرائی علاقوں کو عبور کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے صحرا کا یہ جانور سفر کرنے دودھ گوشت اون اور کھال حاصل کرنے کے لیے بہت ہی کارآمد ہے اس کی دو خاص اقسام ہے ڈرام ڈیری یا عربی اونٹ اسے کہا جائے دوسری قسم جو ہے وہ بیکٹرائن کہلاتی ہے باؤنڈیری یا عربی اونٹ کو کا ایک کوہان لمبی ٹانگے اور بال چھوٹے ہوتے ہیں اس کا تعلق گرم علاقوں سے ہے خاص طور پر عرب شریف سے اس کا تعلق ہے لیکن یہ دیگر صحرا وغیرہ میں بھی پایا جاتا ہے بیکٹرائن کی پشت پر دو کوہان ہوتے ہیں بنیادی طور پر یہ سرد یعنی ٹھنڈے علاقوں کے لیے جانور ہوتا ہے اس کی پشت پر موجود دو کوہان سخت سرد موسم میں اس کے جسم سے خارج ہونے والی حرارت کے اخراج کو روکتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کا اندرونی جسم گرم رہ پاتا ہے دنیا میں تقریباً نبے فیصد اونٹ ایک کوہان والے ہیں مذکورہ فرق کے علاوہ بنیادی طور پر ان اونٹوں میں آپس میں اور بھی فرق پائے جاتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی جیسا موسم ہے ویسی اس کو طاقت دی گئی ویسا اسے جسم دیا گیا اور یہ جانور اپنے آب و ہوا اور اپنے ماحول کے اعتبار سے بآسانی با ڈھل سکتا ہے ایک جوان اونٹ تقریباً ایک اشاریہ پچیاسی ون پوائنٹ ایٹ فائیو میٹر یعنی چھ فٹ ایک انچ سکس فٹ ون انچ کندھوں تک اونچا ہوتا ہے اور دو اشاریا پندرہ ٹو پوائنٹ ون فائیو میٹر یعنی سات فٹ ایک انچ سیون فٹ ون انچ اپنے کوہان تک اونچا ہوتا ہے جبکہ اس کی جسمانی لمبائی سات فٹ یا اس سے زائد ہو سکتی ہے اور اس کا وزن سات سو کلو گرام سیون ہنڈریڈ کے جی یعنی پندرہ سو بیالیس ففٹین ٹو تک ہو سکتا ہے وہ 65 کلومیٹر فی گھنٹہ یعنی 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے تھوڑے فاصلہ تک دوڑ سکتا ہے یعنی اگر اس کا فاصلہ کم فاصلے تک تیز دوڑے تو یہ 65 کلومیٹر پر آر 40 میل پر آر دوڑ سکتا ہے جبکہ 40 کلومیٹر فی گھنٹہ یعنی 25 میل فی گھنٹہ 40 کلومیٹر پر آور 25 فائیو 25 فائیو میل پر آر کی رفتار سے اگر یہ دوڑے تو مسلسل کافی دیر تک اس کا دوڑنا ہو سکتا ہے یہ 450 سو پچاس پوینڈ وزن اٹھا کر ایک دن میں 20 سے 25 میل 20 ٹو 25 فائیو مائل کا فاصلہ بآسانی با طے کر سکتا ہے جبکہ اسی وزن کے ساتھ ہزاروں فٹ اونچی پہاڑیوں پر بھی چڑھ سکتا ہے ان کی سب سے منفرد اور شاندار خصوصیت اس کی جسمانی بناوٹ ہے جو کہ سخت ترین موسم اور حالات میں بھی متاثر نہیں ہوتی اس کی خصوصیات اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ یہ جانور گرم اور خشک موسم کے لیے اور انسانوں کی مدد اور آرام پہنچانے پر معمور ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ جانور دیا اور ہم گرم علاقوں میں جہاں کچھ کام نہیں کر سکتے وہاں یہ کارآمد ہوتا ہے یاد رکھیے کہ پرانے زمانے کی جو انجن ہے نا وہ اونٹ ہے آج آپ نے انجن بنا لیے اور آپ مال گاڑی کی طرح اس کو لوڈ کر کر پوری پوری ٹرینیں جو مالوں سے لدی بھی لے کر جا رہے آ رہے ہیں تو پرانے زمانے کا جو انجن تھا وہ اونٹ ہے بلکہ اس نئے زمانے میں بھی سہرائی انجن صرف اور صرف اونٹ کی ذات ہے اب اس حیرت انگیز مخلوق کی جسمانی خصوصیات اور کارنامے کو کی جھلک ملادہ فرمائیے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ اونٹ اپنی غذا کوہان میں ذخیرہ کرتا ہے یعنی ایک تعداد آپ کو ملے گی جو یہ کہے گی کہ یہ جو کوہان ہے نا کوہان اس کے اندر اس کا کھانا ہے تو اس کے کوہان میں کھانا نہیں ہوتا بلکہ کوہان میں یہ چکنائی یعنی کھا کر جو چیز چکنائی بن جاتی ہے یہ چکنائی کو کوہان میں جمع کرتا ہے اور اونٹ کی پشت پر یہ جو ٹیلے نما مطلب آپ کا کوہان نظر آتا ہے اس میں غزہ کی جب قلت اسے ہوتی ہے تو اس چکنائی کو استعمال کرتا رہتا ہے اور یہ اس چکنائی کو اس انداز سے اتنا استعمال کرتا ہے کہ اس کا معاملہ جسم کے بہت سے فنکشنز بالکل مختلف ہوتا ہے اس کے نظام کو یہ سمجھیے کہ اس کے نظام میں ریفلیکشن وغیرہ کے سبب جتنی بھی چیز جتنے گرام چکنائی اس سے خارج ہونے والی ہوتی ہے یہ سب کو اسٹور کر لیتا ہے اور اپنے نظام کے ذریعے اونٹ پانی اور غذا کی کمی کا شکار نہیں ہوتا چکنائی استعمال کرتا رہتا ہے اور حیرت انگیز طور پر دس جن سے تین ہفتوں تک یہ بغیر کھائے پیئے زندہ رہ سکتا ہے جب اونٹ اپنی بقا کے لیے کوہان میں موجود چکنائی کو استعمال کرتا ہے تو یہ کوہان سکڑ جاتا ہے اور نرم پڑ جاتا ہے ہتھی کہ ایک درجہ ایسا بھی آتا ہے ایک سٹیج ایسی بھی آتی ہے کہ یہ کوہان تھوڑا سا ڈھلک جاتا ہے اور جب اسے غذا ملتی ہے ویرو کے ذریعے کارآمد کرتا ہے اور اپنی ساری چکنا جمع کر, کر پھر اسی پہلی صورت کی طرف اس کو پھیر دیتا ہے اور کوہان جو ہے اس کا پہلی حالت پر آ جاتا ہے وہ ڈھابتا کاپتا نہیں ہے اور اسے پسینہ بھی بہت کم آتا ہے انسان کو پسینہ اس وقت آتا ہے کہ جب انسان کے نارمل درجہ حرارت سے سینتیس ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ باہر کا درجہ حرارت بڑھ جائے یعنی 37 سیون سینٹی گریڈ مگر اونٹ کی ایک انوکی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنے جسمانی درجہ حرارت میں زبردست تبدیلیاں لا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ پسینے کو نکلنے سے پہلے ہی اپنے اندر جسمانی درجہ حرارت کو چھ سینٹی گریڈ تک بڑھا دیتا ہے اور پسینہ نہ نکلنے کی پوری کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اب اس انداز سے پسینہ روک کر یہ اپنا پانی جو ہے اسٹور رکھتا ہے اور اسی طرح اس کے جسم صرف پانی ہی کو ضائع نہیں کرتا دیگر جتنے مواد ہیں اس کو ضائع کرنے کے بارے میں اس کا جو نظام ہے وہ ایسا ہے کہ کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرتا یعنی ایسا معاملہ اس کے جسم میں پایا جاتا ہے کہ وہ پانی کو باقاعدہ مطلب اس کے جسم کے اندر موو کرتا رہتا ہے اور اس انداز سے جو چیز ضائع ہونے والی ہے وہ ضائع نہیں ہوتی بلکہ اس کے جسم میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ ایک اچھے خاصے دن بغیر کھائے پیئے گزار لیتا ہے اپنے جسم میں اس حد تک پانی اور درجہ حرارت میں تبدیلی لا ہے جتنی تبدیلی پر دوسرے جانور مر جاتے ہیں پھر ان کے پسینے اور بخارات وغیرہ کی صورت میں جو نکل جاتے ہیں یہ کھال کے بجائے جلد کی سطح پر ہوتے ہیں جو کہ ان کے جسم کو ٹھنڈا رکھنے میں مدد دیتے ہیں اونٹ کی ایک اور خاصیت جو دوسرے جانوروں میں نہیں وہ یہ کہ اس کے جسم کا 20 سے 25 فیصد یعنی 20 to 25 یعنی ایک چوتائی وزن بغیر اپنے اندرونی نظام کو متاثر کیے کم کر سکتا ہے یعنی اتنا زیادہ سٹور کرنے کے بعد یہ اپنے آپ کو بیس سے پچیس فیصد ریڈیوس کر لیتا ہے کم کر لیتا ہے مگر اسی انداز سے طاقت پر رہتا ہے اب چاہے وزن کا کم ہونا پانی کی کمی کی وجہ سے ہو یا خوراک کی وجہ سے دیگر ممالیہ جانور پانی کی کمی کے باعث پندرہ فیصد وزن کم تو کر سکتے ہیں مگر خون کے معاملات میں خون کی جو گردش کے معاملات میں رکا, رکاوٹ کا شکار بن جاتے ہیں اور ان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے اسی طرح سخت حالات میں جبکہ انسان بھی اپنے جسم کا آٹھ فیصد وزن کھو بیٹھے تو صرف چھتیس گھنٹوں میں موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ جانور انسان اور دیگر جانوروں سے اس معاملے میں بالکل ممتاز ہے اس کے جسم کے اندر خلیے جو پائے جاتے ہیں وہ اس انداز کے ہیں کہ طویل عرصے تک اسے بہت زیادہ امداد کرتے ہیں مثلا اس کے خون کے سو خلیے سفید شکل کے ہوتے ہیں جو کہ پانی کی کمی کی صورت میں بھی گردش کرتے ہیں دیگر ممالیہ جانور کے خلیے جب سفید شکل میں بے دبی جسے کہا جاتا ہے سفید شکل میں ہو جاتے ہیں وائٹ سیلز ہو جاتے ہیں تو یہ سرکولیٹ نہیں کرتے زیادہ تر جانور اسی وقت مر جاتا ہے جب اس کے جسم میں یوریا جمع ہو کر نظام کو ختم کرے ڈسٹرب کرے مگر حیرت والی بات یہ ہے کہ اونٹ اپنے جسم میں پیدا ہونے والے یوریا کو مسلسل جگر سے گزار کر فلٹر کرتا رہتا ہے اور فلٹر کرنے کے ساتھ ساتھ اس یوریا سے بھی پروٹین حاصل کر لیتا ہے جگالی کرنے والا جانور ہے یہ غیر ہزم شدہ غذا کو میدے سے دوبارہ منہ پر لے کر جا کر چباتا ہے دراصل یہ اپنی غذا کو پہلی بار بغیر چبائے نکل جاتا ہے اور بعد میں اسے غیر ہزم شدہ غذا کو ہاضمے کے لیے ہزم کرنے کے لیے منہ کی طرف بڑھاتا ہے اور جگالی کر کر ہضم کرتا ہے یہ غذا سے انتہائی استفادہ کرنے والا جانور ہے جو کہ غیر معیاری چارے سے بھی پروٹین اور توانائی حاصل کرتا ہے ان کی ترجیحی غذا میں خدور و اناج جو گندم اور گھاس وغیرہ شامل ہے مگر ایسے علاقے میں دوران سفر جائیں غذا نہیں ملتی غذا کی قلت کے وقت یہ کانٹے دار پودے یا جو چیز میسر آئے مثلا ہڈی بیج خوش پتے وغیرہ سب کو اپنی غذا بنا لیتا ہے اونٹ کا منہ بڑا ہوتا ہے جس میں چونتیس دانت ہوتے ہیں آپ کی بتیس چونتیسویں تو ان دانتوں کی مدد سے یہ نا ہموار کاٹے جھاڑیاں بڑے آرام سے چبا لیتا ہے جبکہ اس کے منہ کے اندرونی اور بیرونی سات کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا یہ اپنے دانتوں کو بھی اپنے دشمن کے خلاف بطور ہتیار استعمال کرتا ہے اس کی دشمنی اچھی نہیں ہوتی یہ جب کسی کو نوٹ کر لیتا ہے تو موقع کی میں ہوتا ہے اور موقع پا کر حملہ بھی کر دیتا ہے اونٹ کا منہ کبھی ہیکل ہوتا ہے یہ اپنے مضبوط اور یوں سمجھیے کہ بڑے منہ کی وجہ سے اس کے جو ہونٹوں کا انداز ہے وہ ایسا ہے کہ یہ بڑے آرام سے ایسی ایسی چیزیں کھا لیتا ہے کہ جیسے چمڑے کی مثل مضبوط چیزیں اس کو بھی وہ بڑے مزے سے کھانے میں اس کے ہونٹ مددگار ہوتے ہیں یعنی ہونٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ مشکل سے مشکل غذا آسانی کھا سکتا ہے ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اونٹ اپنے صحرائی ماحول میں غذا تلاش کرنے اور کھانے کے معاملے میں انتہائی چلاک ہوتا ہے اس کی ایک دن کی غذا اوسطن تیس سے پچاس کلو گرام ہے اگر میسر ہو تو یہ سبز غذا کھا کر بھی اپنے جسم کو درکار پانی کی مقدار کو پورا کرتا ہے صرف دو کلو گرام گھاس پر ایک مہینے تک زندہ بھی رہ سکتا ہے اونٹ کا نظام انہضام اتنا مضبوط ہے کہ یہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز مثلاً پلاسٹک کی پلیٹوں اور تانبے کے تاروں وغیرہ کو بھی اپنی غذا بنا سکتا ہے اس شاندار جانور کو چار خانوں پر مشتمل معیدا آتا ہوا اور اللہ تعالی نے جس کو جو میدہ دیا ہے وہ ایسا ہے کہ ہر غذا کو قبول کرتا ہے یعنی لکڑ ہزم پتھر ہزم اس کا میدا ہوتا ہے اونٹ کئی رنگ کا ہوتا ہے ہلکے کتئی اور کریم کلر کا بھی اسی طرح جزتی طور پر مائنر بلیک کلر بھی اونٹ میں پایا جاتا ہے اونٹ کی آنکھ بڑی ہوتی ہے اس کی آنکھوں پر ایک خاص جلی ہوتی ہے جو اسے گرد و غبار سے محفوظ رکھتی ہے اس کی آنکھوں پر دو بڑی بڑی پلکیں ہوتی ہیں یہ پلکیں کچھ ایسی کنڈیشن میں ہوتی ہیں اس اینگل میں ہوتی ہیں اس رخ میں ہوتی ہیں کہ خطرے کی حالت پر خود بخود یہ بند ہوتی ہیں نیز اسے مخصوص اس کے ڈیزائنز ہیں اور ایسی جگہ پر ہے جو ریتیگستان کا جانور ہے تو ریتی اڑتی ہے ریتی اڑنے کے باوجود بھی اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچ پاتی اور اس, جس طرف اس کی آنکھیں جس سورت حال میں ہیں اسے ریتی کے ایک ذرے کا نقصان بھی نہیں پہنچ پاتا اونٹ کی گنی پل کے صورت کی تفصیل اور تیز روشنی سے بھی اس کی آنکھوں کی حفاظت کرتی ہیں اونٹ کی آنکھوں کے غدود سے پانی خارج ہوتا ہے جو اس کی آنکھ کو نم رکھتا ہے یہ اس کے لیے انتہائی فائدے مند ہے اونٹ کے ناک اور کان بالوں سے ڈھکے ہوتے ہیں جو انہیں گرد و غبار سے محفوظ رکھتے ہیں کیونکہ سیرائی جانور ہے گرد و غبار زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا اہتمام کیا کہ کی گرد و غبار سے اس کی پوری حفاظت ہو سکے اس کے کان اگرچہ چھوٹے ہوتے ہیں مگر سننے کی صلاحیت بہترین ہوتی ہے اس کے کان پر موجود فلٹر کا باقاعدہ نظام ہوتا ہے اور یہ گرد و غبار سے اسے محفوظ رکھتا ہے اونٹ نافرمان جانور بھی کہا جا سکتا ہے اس کو یہ کرتا اپنی ہے بعض صورتوں کے اندر وزن بہت زیادہ اٹھائے گا اس معاملے میں موتی اور فرما بردار ہے مگر مزاج میں چڑچڑا پن آ جائے تو اپنی منمانی ضرور کرتا ہے اونٹ کی سانس کی نالی بڑی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اسے اپنی مرضی کے مطابق کھولنے بند کرنے کی اس کی صورتیں ہوتی ہیں اونٹ کی ناک میں ایک بلغمی جھلی ہوتی ہے جو انسان کی جلی سے سو گنا زیادہ بڑی ہوتی ہے ہر بار جب اونٹ سانس لیتا ہے تو ہوا اس جھلی سے ٹکرا کر نم ہو جاتی ہے اس بلغمی جھلی کے سبب اونٹ تناسب کے اعتبار سے 66% فیصد ہوا سے نمی حاصل کرتا ہے اونٹ کے گردے اور آتے پانی کو محفوظ رکھنے میں بہت کارآمد ہوتے ہیں اونٹ کے مضبوط پٹوں پر مشتمل پتلی لمبی ٹانگیں ہوتی ہیں جو انہیں دور دراز تک بھاری وزن اٹھا کر چلنے کے قابل بناتی ہیں عام طور پر اونٹ سال میں 6 یا آٹھ ماہ تک بار برداری کرتا ہے باقی دنوں آرام کرتا ہے ایک اونٹ چار سو پچاس کلو گرام تک وزن اٹھا کر سفر کر سکتا ہے اونٹ کی لمبی ٹانگیں اسے صحرا کی گرم ریت سے دور رکھتی ہیں یعنی گرمی اسے محسوس نہیں ہوتی اونٹ کے پیر بڑے اور ہموار ہوتے ہیں جو کہ ہر طرح کی زمین پر چلنے کے لیے اسے مددگار ہوتے ہیں جب اونٹ زمین پر اپنے پیر رکھتا ہے تو یہ پینڈل کی طرح پھیل جاتے ہیں اور اس طرح مٹی یا برف میں دھسنے سے یہ محفوظ رہتا ہے اس کے پیر میں دو انگلیاں ہوتی ہیں جن میں ناخن بھی ہوتے ہیں یہ ناخن اس کے پیر کی حفاظت کرتے ہیں خاص کر کسی چیز سے ٹکرانے کی صورت میں اس کے چلنے کا انداز یہ ہے کہ یہ باری باری دائیں اور بائیں کی طرف ٹانگے ایک ساتھ حرکت دیتا ہے یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح ایک کشتی پانی میں جھولنے والے انداز میں چلتی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ اونٹ کو شپ آف دا ڈیزرٹ یعنی صحرا کا بحری جہاز یا سہرائی جہاز کہا جاتا ہے اس کے گٹھنے ایک خاص قسم کی کھال کے ساتھ ہوتے ہیں یعنی یہ ایسی کھال ہوتی ہے اتنی موٹی ہوتی ہے جیسے سینگ جب یہ جانور گرم ریتی پر بیٹھتا ہے تو اپنے گھٹنے زمین پر رکھتا ہے اور اب اس گھٹنے کی کھال کا فائدہ سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس سے گرمی محسوس نہیں ہوتی اونٹ موٹی کھال صورت کی شاؤں کو ریفلیکٹ کرتی اور گرمی کی وہ شدت جو صحرا کی ریت کے سبب پیدا ہوتی ہے اس سے یہ جانور محفوظ رہتا ہے حرارہ سے محفوظ رکھنے والی یہ کھال بالوں پر مشتمل ہوتی ہے جو اس کے جسم کو نہ صرف گرمی بلکہ سردی سے بھی بچاتی ہے اس کے ساتھ یہ اس کے جسم سے ضائع ہونے والے پانی کے اخراج کو بھی کم کرتی ہے اونٹ کے یہ بال موسم بہار میں جھڑ جاتے ہیں جبکہ موسم خزاں میں نئے بالوں والی کھال نوبودار ہوتی ہے اپنی موٹی کھال کے سبب یہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی اور مائنس پچاس ڈگری سینٹی گریڈ سردی برداشت کر سکتا ہے پلس 50 مائنس ففٹی تک کا سارا سینٹی گریڈ یہ جانور برداشت کر سکتا ہے ہر سال اونٹ کے جسم سے دو اشاریہ دو پانچ ٹو دو کلو گرام یعنی پانچ پوائنٹ بال حاصل ہوتے اس کی کھال اور بالوں کو لباس میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی کاموں میں یہ چیز استعمال ہوتی ہے اس کے خال سے روایتی خیمے بھی بنائے جاتے ہیں جنگلوں میں اونٹ گروہ کی صورت میں رہتے ہیں اور سارا دن گھاس پتوں اور جھاڑیوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں اونٹ تیرنا بھی جانتا ہے طویل فاصلے کی دوڑ میں اونٹ گھوڑے کو بھی شکست دے سکتا ہے جی ہاں کیونکہ یہ بغیر آرام کیے کئی گھنٹوں تک دوڑ سکتا ہے برخلاف گھوڑے کے اونٹ کی عمومی عمر چالیس سے پچاس سال فورٹی ٹو ففٹی ایئرس کے درمیان ہوتی ہے بار برداری کے لیے کام آنے والے اونٹ پچیس سال کے بعد بہتر طور پر کام سر انجام نہیں دے پاتے اگرچہ اونٹ پر یہ الزام ہے کہ یہ بد مزاج ہے اور یہ الزام بعض صورتوں میں صحیح بھی ہے مگر یہ یاد رہے کہ یہ جانور لات مارنے والا کاٹنے والا ضرور ہے مگر متحمل مزاج بھی ہے ذہین بھی ہوشیار بھی جب اونٹ پر وزن لادا جاتا ہے تو بھاری وزن اٹھانے کے سبب یہ تیز تیز سانس لے کر آواز نکالتا ہے تو سمجھنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا ہے حالانکہ ایسا نہیں جب کسی پر آپ وزن رکھیں گے تو سانس تو وہ مشقت سے لے گا ہی نا تو اب یہ مشقت سے سانس لے رہا ہوتا ہے اگرچہ عرب میں آج تک اونٹ کا استعمال مختلف مقاصد کے لیے ہو رہا ہے مگر افریقہ وغیرہ اور ایشیا میں بھی اونٹ ہل چلانے پنچکی گمانے بار برداری کا سامان لانے اور لوگوں کو سفر کی سہولت فراہم کرنے کے لیے پہم ہے ایسے ناقابل گزر بازار صحرا اور اس سے متصل چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی یہ جانور پہنچ جاتا ہے اونٹ ایسی جگہوں تک پہنچ جاتا ہے جہاں دوسرا جانور نہیں پہنچ پاتا اونٹ اپنے گوشت اور دودھ کے سبب بھی مشہور ہے جوان اونٹ کا گوشت زیادہ بہترین سمجھا جاتا ہے اور یہ لذیذ بھی ہوتا ہے اس کے برعکس بھوڑے اونٹ کا گوشت کم ذائقے دار ہوتا ہے اور اس کا گوشت یعنی بوڑے اونٹ کا جو گوشت ہے اسے چبانے میں بھی مشکل ہوتی ہے اونٹ کے گوشت سے تیار شدہ غذائیں ایسے خشک علاقوں میں زیادہ مقبول ہیں جہاں مویشی نہیں پائے جاتے اونٹ کے دودھ میں گائے کے دودھ سے زیادہ غذائیت ہوتی ہے اس میں چکنائی کم ہوتی ہے جبکہ پوٹاشیم آئرن اور وٹامن سی بکثرت ہوتا ہے اسے عام طور پر بالکل تازہ پیا جاتا ہے بہت سے علاقوں میں اسے بطور دوا بھی استعمال کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اونٹ کے دودھ میں پائی جانے والی دوا کی خصوصیت ان پودوں کے سبب ہے جنہیں یہ کھایا کرتے ہیں یعنی کھائیں یہ وہ قیمتی پودے جن سے حاصل ہونے والی چیز انسان کے لیے فائدے مند ہے طرح طرح کی چیزیں یہ کھاتے ہیں فائدے جمع کرتے ہیں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور انسان دودھ پی کر وہ سارے فائدے حاصل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی کیسی عجیب قدرت اور اللہ تعالیٰ کی کیا عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ میں اس کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے اونٹلی عام طور پر ایک ہی بچہ دیتی ہے اس وقت اس کے بچے کا وزن 30 سے چالیس کلو گرام 30 to 40 تک ہوتا ہے جبکہ ایک سال کے اندر یہ وزن ایک سو پچاس سے ایک سو اسی کلو گرام ون ففٹی ٹو ون ایٹی کے تک ہو جاتا ہے اونٹ کا بچہ پیدائش کے ایک گھنٹے ہی بعد چلنا شروع کر دیتا ہے یہ تب تک اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے جب تک پانچ سال کا نہ ہو جائے ان کے گوشت کے فوائد بھی ہیں اون کا گوشت جگر کے ورم میں فائدے مند ہے یعنی جگر کا جسے ورم ہو وہ اگر یہ گوشت کھائے تو انشاءاللہ شاء اللہ السبجل اس سے فائدہ کرے گا یہ جانور چگالی کرتا ہے یاد رکھیے یہ میدے سے باہر نکالتا ہے اور میدے سے یہ جو چیز باہر آ جاتی ہے یہ جو چگالی ہوتی ہے اس کے منہ میں جھاگ وغیرہ بنی بھی ہوتی ہے یہ بالکل ایسے ناپاک ہے جیسے گوبر جی ہاں میدے سے آنے والی چیز خواہ کسی اور مقام سے خارج ہو خا منہ سے خارج ہو ہوتی ناپاک ہے. یہ جانور جو ہے اس کا کھانا حلال ہے یاد رکھیے کہ جو حرام جانور ہوتے ہیں اس پہ دو باتیں پائی جائیں تو حرام ہوتا ہے ایک تو وہ کیل رکھے اور کیل سے شکار کرے اونٹ کا بھی کیل ہوتا ہے مگر یہ کیل سے شکار نہیں کرتا لہذا یہ نا حرام جانوروں میں شامل نہیں ہوتا تعبیر یعنی اگر آپ نے کسی نے اونٹ کو خواب میں دیکھا تو اس کے کیا معنی ہوں گے یاد رکھیے کہ خواب میں اونٹ کو دیکھنے کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ شخص جو دیکھنے والا ہے وہ بورے اعمال کا مرتکب ہو رہا ہے یعنی اونٹ کا خواب میں آنا گویا ہمیں تم بھی کرتا ہے کہ ہم اپنے اعمال اچھے کریں اور نیکیوں کی طرف راغب ہو جائیں اللہ تعالی ہمیں